غلطی ہو گئی تھی تو ہم لوگ ہمارے گھر پہ رہی ہے لیکن ہماری اب کی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں غلط باتیں اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اور ناظرین جس طرح ابھی کالز ایک دو کالز اس طرح آئیں کہ سوال ہم نے کیا تھا اور میں مطمئن نہیں ہوا جباب سے یقیناً دیکھیے یہ پروگرام ایک اس کا کتنا بھی وقت بڑھا دیا جائے ایک لمیٹڈ پروگرام, پروگرام ہے اور اس کا وقت لمیٹڈ ہوا کرتا ہے اور پاکستان سے پاکستان سے باہر سے کئی ممالک سے اس میں کالس آ رہی ہوتی ہیں ٹاپک پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے سوالات جو آتے ہیں وہ اس میں پورا کیس بھی اس انداز سے معلوم نہیں ہوتا اس کے باوجود ہمارے مختار کرام قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا کرتے ہیں اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی Uh, اس اطمینان نہیں ہوتا تسلی اور آپ مزید اگر تسلی چاہتے ہیں کسی ڈسکشن کے حوالے سے آپ اگر کوئی تسلی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ٹی وی پر تشریف لائیے آپ تو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ تو رہتے ہیں جب بھی آپ کا پاکستان آنا ہو یا پاکستان میں آپ رہتے ہیں اور اگر آپ آنا چاہیں تو جب بھی آپ تشریف لائیں آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں انشاءاللہ شاء چوبیس گھنٹے یہاں پر علماء کا فورم موجود ہوتا ہے جو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور انشاءاللہ شاء قرآن و سنت کی روشنی میں فرمائے گا اس پروگرام کا, کا فارمیٹ اس انداز کا ہے کہ جواب اکثر جواب آ, میرا خیال ہے کہ نائنٹی نائن جوابات جو ہے وہ بالکل تسلی بخش ہوتے ہیں تشفی بخش ہوا کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی پرابلم اور وہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ ٹی تشریف لائیے بات کیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے اس لیے کہ آپ کا مسئلہ آپ کا نہیں ہم سب کا مسئلہ ہے اس کو ہم اپنا مسئلہ سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو کلیئر کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ اور کافی سارے سوالات بہت سے کالرس کے اکٹھے ہو چکے ہیں مفتی صاحب کینیڈا سے کال کی تھی ٹوائلٹ پیپر کے بارے میں کوشچن کیا تھا کہ وہاں ٹوائلٹس میں پانی وغیرہ میسر نہیں ہوتا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنجے کے لیے دو چیزوں کا استعمال منقول ہے ایک پانی دوسرا پتھر ڈھیلے جس کو کہتے کچی مٹی کے تو فکہ نے اس ٹوائلٹ پیپر کو یا کوئی بھی کپڑے کی قطرن وغیرہ کو اسی ڈھیلے کے قائم مقام قرار دیا ہے اگر کسی مقام پر ایسا کوئی موثر نہیں ہوتا تو آپ بیلٹ پیپر سے زندگی کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں مطمئن ہو جائے کترہ کترہ باہر نہیں آئے گا تو اس کی گنجائش ہے پھر جب آپ کو پر کہیں پر بھی پانی میسر آئے تو آپ پانی سے بھی سنجا فرم فرما یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کہ چونکہ وہاں پانی تو ہے ہی نہیں لہذا پیشاب بہانے نہیں ہے تو مقام یقینی سی بات ہے کہ وہاں گندے ہی ہوں گے हुँ. اور اگر بہت ہی زیادہ شدت ہے پیشاب کی تو پھر اس مقام پر بہرحال مجبوری ہے آدمی کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے کہ بیٹھنے کا وہاں کو اہتمام و انتظام نہیں ہے थीक. لیکن اگر برداشت کر سکتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اس مقام پہ نہ کیا جائے थीक. کیونکہ وغیرہ نے کافی گندگی کے پاس ایک مسلمان کے کھڑے ہونے کا یہ معاملہ مناسب نہیں ہوتا صحیح یہ بھائی نے کہا کہ سورج توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں تو اگر تو اگر ہم نے سورج توبہ شروع کر دی پھر بیچ میں چھوڑ کر اگلے دن شروع کر رہے ہیں تو کیا پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں یاد رکھیے گا ایک تو یہ کہ آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور بیچ میں سورج توبہ آ گئی اس میں تو سنت یہی ہے کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ سورت توبہ سے ہی کبھی تلاوت کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ رحم ریم پڑھنا سنت مبارکہ ہے تو اسی پر آپ پریاس آپ آگے کر لیں کہ اگر آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا اور آپ سورت توبہ سے گویا کہ آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا سنت کریمہ ہوگا میں نے کہا کہ یہ شرٹ جو ہے بچوں کی لڑکوں لڑکیوں کی ہم بازار میں جاتے ہیں بہت اوپر ہو گئی ہیں تو اس کے بارے میں کلام ہم نے کافی کلام کیا کہ ہر وہ لباس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ اصولوں کے خلاف ہوگا اس کی شرائن بمانا ہوگی ایسے بچوں کو شدت کے ساتھ نہیں بلکہ پیارے محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کیونکہ موجودہ دور کا جو ایک اثر ان پر آیا ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سے مار پیٹ سے یا ان کو برا بھلا کہنے سے دور نہیں ہوگا وہ حکمت کے ساتھ ہی اس کو دور کرنا ہوگا ان اللہ کی امید ہے مسلمان ہیں تو مسلمان آخت کو خوف رکھتا ہے ضرور بہتری کی امید ہے یہ ہی کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں ایک بیمار شخص کے لیے کچھ رقم دی تھی اس پہ ہم نے خرچ کی گھر پہ بھی خرچ کی لیکن بچ گئی ہے اس شخص کا انتقال ہو گیا فیملی شفٹ ہو گئی ہے یاد رکھیں کہ جو چندہ دینے والا یا فنڈ دینے والا جس مقصد کے لیے فنڈ دیتا ہے اسے اسی مقصد میں خرچ کیا جائے گا لہٰذا جس شخص کے لیے آپ نے اس کو لیا ہے اسی پر کرنا ہوگا یہ کہ وہاں سے وہ شخص فوت ہو گیا فیملی وہاں ہے تو جنہوں نے فنڈ دیا تھا اگر وہ لوگ زندہ ہیں تو آپ ان سے اجازت لے لیجئے ٹھیک ہے ہم اس کسی اور مقام پہ خرچ کر دیں اگر وہ کہتے ہیں ہاں خرچ کر دیں تو بالکل آپ خرچ کر سکتے ہیں صحیح. اور بال فسٹ فنڈ دینے والے ہی آپ کو یاد نہیں یا وہ تھے یاد بھی ہیں لیکن وہ وہاں سے چلے گئے ہیں صحیح. اب آپ کو مطلقاً اجازت ہے آپ کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دیں انشاءاللہ بری ذمہ ایک یہ سوال کیا کہ بھائی نے کہا ہمیں مطمئن نہیں ہوا ڈرامے بناتے ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں شاید تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جس چیز کو دیکھنا منع ہے اس چیز کو دکھانا بھی منع ہوگا لہٰذا اس قسم کے ڈرامے بنانا کہ اس میں ناجائز انصر ہو خلاف شرع کام ہو یا عورتوں کو بے پردہ دکھایا جائے اس قسم کے ڈرامے بنانے تو بالکل ممنوع ہوں گے یا جملے ایسے کفریا ہوں یہ جملے ایسے کفریا ہوں خلاف شرح کوئی بھی اس میں کام ہوگا تو وہ دکھانا بھی ممنوع ہوگا اور بنانے والا بالکل ذمہ دار ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف چیزوں کا اثر مختلف انداز سے قبول کرتی ہیں کسی کو تو آپ قرآن کی سینکڑوں آیات سنا دیں حدیثت سنائیں اثر نہیں کرے گا لیکن ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا ایک بات ایسی دل پر لگے گی کل کیفیت بدل جائیں گی جا تو اس لیے مطلقاً ہم نے ڈرامے کو حرام نہیں کہا تھا ہم نے سمجھایا کہ اگر ڈرامے اصلاحی انداز آئے جائیں اور, جیان, جیان. اور اس میں کوئی حرام عنصر نہ ہو تو پھر ڈرامہ بنانا کوئی مطلق ناجائز نہ چیز نہیں ہے صحیح. اس کے لیے حکم جس طرح, طرح بتا رہے پہلے سے ایک ڈائریکٹر ہیں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو آپ ریکمینڈ ان کو کریں گے کہ بنا بنائیں زیادہ جی ہاں بالکل میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ چونکہ اس فیلڈ میں ہیں آپ یہ کام کر ہی رہے ہیں تو آپ اصلاحی انداز اختیار کر رہے ہیں بالکل تو بہت ہی بہترین انداز میں اس میں گورنمنٹ کو بھی بہت آسانی میسر آ جائے گی اگر آپ احترام قانون پہ مثلاً بناتے ہیں اور اس کے فائدے دکھاتے ہیں تو لازم بات ہے کہ لوگ احترام قانون کی طرف آئیں گے تو یہ بہت اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے کہ اس کا استعمال اچھے انداز سے کر لیں صحیح ایک بھائی نے کہا کہ تھوک بہت کثرت کے ساتھ آتا ہے حالت اور روزہ میں تو یاد رکھیں کہ تھوک جو ہے بھوکا اپنا ایک حصہ ہے جسم کا حصہ کہلاتا ہے اس کو نگل بھی لیا تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے صحیح. اور نماز کے دوران یہ اصل میں سائکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے کہ جب آدمی سوچنا شروع کرتا ہے تو تھوک بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے हुँ. اس کی طرف توجہ کم سے کم رکھے بہرحال اگر تھوک کو نگل لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح. ایک یہ انہوں نے کہا بہن نے کہ ہم نے کوئی خواہش کی تھی اور اس پر منت مانی تھی لیکن وہ خواہش ہماری پوری نہیں ہوئی تو کیا ہم منت کو پورا کریں تو جب تک آپ نے جس چیز کے لیے منت مانی تھی وہ کام ہی پورا نہیں ہوا تو منت کی تکمیل بھی آپ پر واجب نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سفر میں انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا آسان سفر ہو یا مشکل ہو تو کیا یہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے اس کا جواب ہم نے دیا تھا بخاری کی روایت صاحب کرام علیہ مردوان نے شاخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوات میں جاتے تھے رمضان کے مہینے میں بعض صحابہ روزہ رکھتے تھے بعض نہیں رکھتے تھے رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کی آسانی یا مشکل کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں رکھنے والا جو ہے وہ اپنی کیفیت محسوس کرے اگر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے تو بہت ہی بہتر ہے کہ رکھ لے صحیح. اگر مشکل محسوس ہو رہا ہے تو شریر رعایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے صحیح. ایک یہ تھا کہ غلط یہ انہوں نے کہا کہ سٹیلے والد ہیں وہ بہن ان کی والدہ کے ساتھ تھیں ستیلے والد نے انہوں نے سنا کہ کوئی ایسا شاید غیر شرعی کو فیل ہوا لیکن والدہ منع کر رہی ہیں اور یہ بہن کو وہاں سے اپنے پاس لے آئے ہیں تو ان کا یہ فیل جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس میں شرم کو حرج نہیں ہے کہ اگر ستیلا والد جوان ہو بالفرض اور فتنے کا اندیشہ ہو چاہے اس سے فتنہ ظہور پذیر نہ ہوا ہو تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں شرن کو حرج نہیں ہوتا ٹھیک صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم तेलो? جی ٹیلی ویژن کی, کی آواز بند کر دیجیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا ہیلو <سلام> جی ٹیلی ویژن وعلیکم السلام ٹیلی <سلام> ویژن کی آواز بند کر دیجئے دیجیے آپ کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے نازن یا تو وہ کال جو کر رہے ہیں اگر وہ اپنی آواز ٹیلی ویژن پر سننا چاہتے ہیں تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن اگر بات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں یہ سمجھاتے ہوئے چار پانچ سال ہو گئے تو چار پانچ سال میں تو کم از کم ہمیں اس تکلیف میں مت ڈالیے کوشش کیجئے کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں کہ آپ کے اپنے بھلے میں ہے اپنے فائدے میں ہے آپ ویژن پر اپنی آواز سننا چاہتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے ہم سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی شرعی مسئلہ کسی حوالے سے بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ویژن کی آواز بند کر دیجئے کہ آپ کے بھلے کے لیے ہے کہ بات زیادہ آسانی سے انشاءاللہ پھر ہو سکے گی مفتی صاحب عورتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جب فیشن مختلف طور مختلف انداز سے بدلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں عورتیں کیا ان کی مطلب کرائیٹیریا ہے کیا ان کی حدود ہے کہ ادارۂ کار ہے لباس کا عورت کا اللہ تبارہ نے کیونکہ کائنات میں انسان محترم اور مقدس ہے دیگر مخلوقات ہے اس لیے انسان کو لباس کی نعمت عطا کی آپ دیکھیں گے جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی پھر انسانوں میں جس طرح مرد ہیں لباس پہنتے ہیں عورتوں کو اس اعتبار سے حیا کے اعتبار سے زیادہ تقدس حاصل ہے تو عورتوں کا لباس مردوں کی نسبت زائد ہوتا ہے مردوں کی نسبت پھر اس میں لباس کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے کچھ خصوصی احکامات ہیں مثال کے طور پہ جو پردے کے احکامات ہیں اسلام کے اندر کہ عورت پردے کا استعمال کرے غیر مردوں کے سامنے نامحرموں کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اپنے بھائی بہنوں کے سامنے ایک جو گھریلو زندگی خانگی زندگی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ ہے لازم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں شام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ نور سلطان صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں ہم زیب و آرائش کے حوالے سے مرد اور عورت کے حوالے سے کیا دائرۂ کار ہے کیا کودات ہیں اور مرد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ ان کو کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا کیا ناجائز ہیں حت الامکان کوشش کی کہ جو زیب و آرائش میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو ڈسکس کر پائے مفتی صاحب آپ نے لباس کے حوالے سے جس طرح بتایا اور بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہم جو بات کر رہے تھے عورت کو بال دائے کرنا جائز ہے ہاں عورت کے لیے تھوڑا سا زیب و زینت کے حوالے سے مردوں کی نسبت وسط زیادہ ہے ڈائی کرنے میں عورتوں کو جس مردوں کے لیے ممانعت خضاب کی عورتوں کے لیے اجازت ہے اچھا اسی طرح مختلف کلرس میں ڈائے کروانا لیکن اس میں یہ ضرور رہے کہ وہ عورت اپنی زینت کسی غیر مرد کو دکھانے کے لیے نہ کرے اپنی شوہر کی خوشی کے لیے اس کے تقاضے کو پورے پورا کرنے کے لیے ہو عورتوں میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے بال کٹوانے کے حوالے سے کٹوائے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ غلط تصور ہے کہ عورت بال کٹوا ہی نہیں سکتی ہے عورت کو بال کٹوانا ممنوع نہیں ہے بال کٹوا کے مردوں کے مشابہ بننا یہ ممنوع ہوتا ہے تو اس طرح اتنے چھوٹے بال کروا لینا کہ دور سے دیکھنے میں بالکل مرد محسوس ہو یہ شرن بالکل ممنوع ہوگا بلکہ اس پہ بہت سخت وعید نبی کریم نے مردوں کی مشابہ اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت کی وعید فرمائی باقی یہ کہ اگر جیسد دو منہ نکل آتے ہیں بعضوقات یا ٹیڑھے مڑے بال ہو جاتے ہیں ان کو بالکل برابر کرنے کے لیے کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح اچھا بھو کے حوالے سے کیا کہیں گے بھوے بنانا اب تو یہ روٹین ہو گیا عورت تو مطلب برواتی م. ہے اس حوالے سے کیا شرح حیثیت ہے دیکھیں بخارے کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بھو کے بال نوچیں ان اللہ کی لانت ہے ایک روایت روایت میں ہے جو عورتیں حسین بننے کے لیے کے بال نوچن پر اللہ کی لانا ہے اچھا تو اس لیے علامہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح امدۃ القاری میں اس کی وضاحت یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم کا حسین کا لفظ کہنا ثابت کرتا ہے اگر عورت قبول صورت ہو یا پہلے ہی خوبصورت ہو اور وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے عمل کرے گی تو اس حدیث کے تحت آئے گی اچھا اور اگر کسی کے بویں ایسی ہیں کہ وہ بدنمائی کی طرف مائل ہیں اور وہ عورت اپنے آپ کو بدنمائی سے خوشنمائی کی طرف لانے کے لیے عمل کرتی ہے تو پھر وہ خوبصورت بننے کے لیے نہیں ہے اچھا یہ بدنمائی سے بچنے کے لیے ہے اس کی کہتے ہیں شرم ممانعت نہیں اس کا جواز ہے اچھا تو اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ رشتوں کا پرابلم ہو رہا ہے یا یہ چیز شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہے हुँ. بدنمائی کی بنا پر تو ان کے لیے بھو کے بال نوچنے میں شرن حرج نہیں ہوگا صحیح. دوسرے میں ایڈ کر دوں گا کہ بعض خواتین پہلے سے کرتی آ رہی ہوتی ہیں हुँ. جب وہ سنتی ہیں تو الحمدللہ عمل شروع کر دیتی ہیں لیکن, اس کے بعد وہ شیپ, جو لیکن جو ہے شیپ بگڑ چکی ہوتی ہے بدنمائی محسوس ہوتی ہے تو وہ اب اس حد تک کر سکتی ہیں کہ چہرہ خوش کے کی طرف مائل رہے صحیح. صحیح کالا شامل کرتے ہیں السلام है. علیکم السلام علیکم السلام علیکم میرا خال آواز کلیئر نہیں ہے اور سیل فون سے میرا خال بات کر رہے ہیں پہلے کیا تھا تقدیر کے حوالے سے بہت اہم تھا انہوں نے یہ بتایا کہ تقدیر کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے بارے میں لکھ دیا کون جنتی کون جہنمی تو پھر عمل کا کیا فائدہ کیا مقصد ایک شخص ساری زندگی عمل کرتا رہے مگر اس کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا ہے تو پھر کیا فائدہ یہ بالکل غلط انداز تھا تقدیر کے بارے میں سوچنے کا اور نبی کریم علیہ السلام نے عام اجازت بھی نہیں دی تقدیر کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا, کا کسی کے لیے لکھ دینا کہ جنتی ہے یا جہنمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ اب جنت کے نہیں کر سکتے صحیح. بلکہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تفیر کا مقصد یہ ہوتا ہے تو ایک مثال سے میں واضح کرنا چاہوں گا اہم مسئلہ ہے ایک استاد ہے مثال کے طور پہ وہ اپنی کلاس میں پڑھاتا ہے طالب علموں کے احوال سے واقف ہے اگر استاد یہ کہہ دے کہ امتحان میں کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا کیونکہ وہ ان کے احوال سے واقف ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ استاد کے کہنے کی وجہ سے کوئی پاس ہوگا یا فیل ہوگا استاد کو ایکسپیرینس ہے تو جو خالق کے کائنات ہو جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہو وہ کس قدر اپنی مخلوق کے بارے میں علم رکھتا ہے جانتا ہے کہ کس کا انجام کیا ہوگا لہٰذا یہ تصور ہرگز نہ کیا جائے صح کہ صح اللہ تعالی کے علم کے سبب تقدیر کے سبب ہم پابند ہو جاتے ہیں اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے تقدیر میں غور کرنے سے عام اجازت نہیں دی اچھا مفتی صاحب آج کل تو مرد بھی جو ہے وہ بھویں بنواتے ہیں سنا ہے ایسا ایسا ہو رہا ہے مرد بھی ایسا بنوا رہے ہیں اس کے علاوہ چہرے کے ہاتھ پیروں کے جسم کے بال صاف کروانا عورتیں تو نارملی کرواتی ہیں مرد بھی ایسا دیکھنے میں کرا رہے کیا حکم ہے اس حوالے سے پھر ہم عورت کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہاتھوں کے پیروں کے یا چہرے پہ بعض اوقات عورتوں سے رواں زیادہ ہو جاتا ہے یا اونچھوں کے مقام پر بال آ جاتے ہیں تو وہ تھریڈنگ وغیرہ کراتی ہیں تو یہ تو شرن ان کے لیے ممانعت نہیں ہے کیونکہ عورت کی زینت میں داخل ہیں یہ عورت کر سکتی ہے بلکہ فقاہا نے فرمایا کہ اگر شوہر کی خوشنودی کے لیے کرے شہر کی چیز پسند ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا صحیح مردوں کے لیے ایسا عمل بغیر کسی حسن نیت کے کرنا مقروع تنظی ہے مقروع تنظیم میں نے شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن گناہگار نہیں ہوں گے اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے مثلا خان نے فرمایا کہ اگر کوئی اس لیے سینے کے بال صاف کرواتا ہے کہ ان کی وجہ سے پانی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا. تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اچھا جی ہاں تو پھر یہ کہ اور سے قصد مشابهت نہ ہو اور کوئی ایسی بیجا نیت کوئی نہ ہو تو پھر اس کی بالکل اجازت ہوتی ہے اور پھر یہ مستحق کے اندر داخل ہو جائے گا صحیح مفتی صاحب کل ہم بات کر رہے تھے کہ مرد کے ذمہ کیا ہے تو یہ میک اپ وغیرہ کا سامان نہ کر دینا یہ مرد کے ہی ذمے ہے عورت کے لیے لانا ذمہ داریاں تو کل ہم نے جو ذکر کی تھی نفقہ اخراجات کے حوالے سے اس میں یہ شامل نہیں ہے صحیح رہا یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں کبھی بھی ذمہ داریوں کی حقوق کی تو وہ قانونی حیثیت ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کے تعلقات میں یہ بات بیان فرمائی و آ شروع بالمعروف کہ تم عورت کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو ولا تن سب الفتلہ بے ناکم اور آپس میں فضل کو نہ بھولو ایک ہے قانونی حیثیت اور دوسری قانونی حیثیت کے علاوہ ہے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 نفل وارغ کے پیچھے نقلیں پڑ سکتے ہیں لہذا اس لیے نابالغ فرائض کے اندر بالغان کی جماعت نہیں کر سکتا اور پھر اس پر قیاس کیا فکہ نے مزید یہ کہ جب نابالغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مقام پر امامت کے لیے کھڑا نہیں کیا اور پورے چودہ سال کے اندر چاہتا ہوں ایک نازیم مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے نازیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تصیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشیف ارما حضرت علامہ مفتی محمد اکمر صاحب اگر چلامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ نور سلطان صدیقی صاحب مفتی صاحب اگر کوئی سوال باقی رہ گیا ہو اعتراض کیا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ نابالغ بالغ کی امامت نہیں کر سکتا انہوں نے بخاری کی روایت پیش کی کہتے امر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نابالغی کی حالت میں امامت کی ہے تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ کسی چیز کا حدیث میں موجود ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ قابل استدلال بھی ہو اسے بطور دلیل پیش بھی کیا جا سکے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں ایک بات تو یہ کہ ان کا تقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا ان کے جو اپنے وہ مقامی لوگ تھے انہوں نے ان کو بطور امام عارضی طور پہ کھڑا کر دیا تھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو نابالغ ہوتا ہے یہ چونکہ احکام شرعیہ کا بھی مکلف نہیں ہوتا لہذا اچھا یہ فرض کی نیت سے بھی کوئی عمل کرے گا تو وہ نفل بنے گا اچھا اب اگر فرض والا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو یہ بھی مسلمہ اصول ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی ہے صحیح یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نابالغ کو کبھی امام مقرر نہیں کیا صحابہ کرام نے امام مقرر نہیں کیا اور آج سے چودہ سو سال کے اندر آپ دیکھیے کسی مسجد میں آپ کو نابالغ امام نظر نہیں آئے گا اس پر اجماع صحابہ بھی ہے اجماع امت بھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر کسی نے بھی اسے قابل استدلال نہیں مانا ہے اس صرف فقہ نے یہ احناف نے یہ فیصلہ کیا اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کہ نابالغ کے پیچھے فرائش تو ویسے نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کریم نے کبھی نابالغ کو امام مقرر کیا ہی نہیں ہے لہذا نوافل اگر کے پیچھے پڑ رہا ہوگا جیسے تراوی ہے کہ نابالغ اس کو وہ بھی سنت پڑھ رہا ہے یہ بھی سنت پڑھ رہا ہے ایک عبادت ہی ہوتی ہے تو یہ بھی اس کے پیچھے جائز نہیں ہوگی صحیح ناظرین نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ نور سلطان صدیقی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی بسم اللہ اے کو The thing ماشاء صاحب جو ہم فیشن کی بات کر رہے تھے اس میں ایک بہت اہم مسئلہ جس پر ہر خاتون سوال کرتی ہے اور اس کی فکر بھی کرتی ہے لپسٹک کا استعمال نیل پالش کا استعمال یہ سب چیزیں عورت کے لیے کس طرح سے اس کے خلاصہ بس میں عرض کر دیتا ہوں کے اس میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہر ایسا میک اپ کا سامان استعمال کرنا شرائن جائز ہے جس میں کسی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہ ہو صحیح اور وہ زیب و زینت کسی غیر مرد کو دکھانا مقصود نہ ہو صحیح. اگر اپنے گھر کے اندر کریں یا مطلب شوہر کے لیے کیا جائے یا اگر کسی بچی کی کوئی منگنی وغیرہ یا شادی وغیرہ کا معاملہ ہو हुँ. تو اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے بلکہ نبی کریم کی تنقین ہے کہ بچوں کو سنوارو اس صورت میں وہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ضرور ہے کہ اگر اسے اگر نیل پالش وغیرہ لگائی اور وضو کرنے کی ضرورت آئے گی تو پھر اس کو صاف کرنا ہوگا وضو اس کو اس کے اوپر نہیں ہو سکتا صحیح وہ صاحب اس کے علاوہ اگر آپ ایک پیغام اس حوالے سے فیشن کے حوالے سے جو مرد اور عورت کر رہے جی ہیں ہمارے پورے پروگرام سے اگر کسی نے غور سے سنا ہو تو یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ ہمارا دین اسلام بیجا کو پابندیاں ہم پر نہیں لگاتا ہے صحیح جب اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں مختلف امور میں آزادی فراہم کر رہا ہے ہماری باطنی کیفیات ہمارے جذبات ہمارے احساسات کا خیال رکھ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کی قیودات کا اور تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے تو آپ ضرور فیشن کریں لیکن اس کو شریعت کے تابے رکھے کر لیں ناظرین ایک مختصر سب وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم سلیم ساوری کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کی فیشن کے حوالے سے اور زیبز آرائش کے حوالے سے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور کیا قیودات قرآن و سنت عائد کر رہی ہے کیا دائرہ کار وضع کر رہی ہے قرآن و سنت اور اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے کس چیز کی نہیں دیتا تو بہت ساری چیزیں آج کلیئر ہو گئی ہوں گی اور مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ساری گفتگو کے بعد اگر ایک خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے اس میں کچھ پیغام بھی ہو اور جس طرح کی ہم گفتگو کرتے آئے ہیں جی ہاں مفتی صاحب نے ایک بہترین بات کہی کہ شریعت نے ہمیں بہت وسیع اجازت دی ہے اسلام کے اندر اتنی اجازتیاں نہیں ہے جن چیزوں کو منع کیا گیا ان کے پیچھے وجوہات ہیں ہمارا اپنا نقصان ہے مالی نقصان ہے جانی نقصان ہے اس طرح کے بے شمار نقصانات ہی کی بنیاد پر اسلام کسی چیز کو منع کرتا ہے آپ اسلام کے جتنے بھی احمد ہیں جہاں جہاں اسلام کسی چیز کی ممانعت کرتا ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسی طرح معاشرتی سطح بے شمار اعتبار سے نقصان موجود ہوتے ہیں صحیح لہذا صحیح شریعت کی پابندی کی جائے ان چیزوں سے بچا جائے اور توازن اختیار کیا جائے نہ تو بالکل ایسا لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا بے جا کثرت سے استعمال ہو کے اسراف میں مبتلا ہو جائے صحیح صحیح اور نہ یہ صورت اختیار کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت دی ہے تو تکلے کی خاطر آپ اظہار نعمت بھی نہ کرو صحیح. اظہار تشکر بھی نہ کرو یہ دونوں غلط طریقے ہیں افراد و تفریح ہیں اور بہت اہم بات بنیادی سی وہ یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کی جائے مگر قلب کی زیب و زینت اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اللہ رسول محبت اور مردوں کے لیے جو انسانوں کے لیے جو زیور ہے وہ علم کا زیور ہے اس زلت کو بھی اختیار کیا جائے, جائے بہت شکریہ آپ تینوں آباد اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی نازین صرف اتنی سی بات مجھے اس فیشن کے حوالے سے کرنی ہے بہت ہی فیشن وہ کیجئے جو آپ پر اچھا لگے آپ پر سوٹ کرے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے چہرے پر سوٹ نہیں کر رہی ہیں آپ کے جسم پر آپ کے ظاہر پر سوٹ نہیں کر رہی ہیں اور آپ دوسروں کی چیزیں اپنا رہے ہیں اپنی اختراع کیجیے ورسالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اپنا اسٹائل ضرور ہونا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت جس کی اجازت دے رہا ہے آج کی سنہری بات سنہری بات یہ ہے کہ ہم کھانے کے بعد آقال صلاح السلام نے کھانے کے بعد کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے منع فرمایا ہے کہ کھانا کھانے کے فورن بعد سویا نہ جائے سائنس اس بات کی توثیق اقال سلاط السلام کے فرمان کی کرتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان کا میدا جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا میدہ اور اس کا جسم بھی باقی بھی تمام ایک قسم کے سو جاتے ہیں کھانا ہزم نہیں کر پاتا ہے اور جب ہضم نہیں کر پاتا ہے تو وہ کھانا بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے ہمارے ہاں گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ بنیادی وجوہات میں سے یہی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہی بس بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں سائنس آج اس بات سے منع کر رہی ہے کہ کھانا کھاتے ہی فوراً بستر پر لیٹا نہ جائے سویا نہ جائے بلکہ اس کو ہضم کرنے کی پہلے کوشش کی جائے یہ بات آج سے ہمیں چودہ سو سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے تسلیمات خدا